السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خان صاحب خان صاحب آپ نے بہت سے نام چھوڑ دیے ان کو مبارکباد نہیں دی میں تو سمجھا باری باری سب کو اٹھاؤ گے کیونکہ یہاں پہ تو بہت سے سو رہے ہیں ان کے دروازہ بجاؤ گے اور جناب پھر مبارکباد جب تک وہ نہیں لیں گے آپ مائک پہ چھائے رہو گے تو وہ یار یہ تو ایک تو یہ سانی بھائی ہیں سانی یا ایک تو ان کو پتا ہے یار ہم لوگ گریب لوگ پتہ نہیں کہاں کہاں سے آتے ہیں سمجھے نا اور جناب ایڈمنٹ باؤنس کل مسلمین باؤنس باؤں بھائی یہ تو ہمارے کسٹمر ہوتے ہیں سانی بھائی آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا پال پالٹاگ پہ ہم ایسے لوگوں کے لیے تو آتے ہیں پالٹاگ پہ یار آپ وہ ایڈمنٹ کے پیچھے پڑ گئے باؤنس مار دو اس کو باؤنس مار دو ہماری دل کی دل میں رہ گئی بتاؤ یار نہیں یا سانی بھائی آپ کو ابھی تک پالٹاک سمجھ میں نہیں آیا یار قسم سے یار ہمارا تو سارے آپ نے جو بھی خواہشیں تھی نا وہ سب گلا گھوٹ دیا آپ نے یار کیوں بھائی دیکھو ایک بھائی مجھے یہ کہاں گئے خان صاحب بھائی میں جن بابا نہیں بھوت بابا ہوں بھوت بابا ہوں میں چپڑ گیا تھا بوسوں کے بھاگ گئے ابھی میں وہ اہل عدیت جو ہے نا کھوتے جو بول رہے ہیں جنگلی کھوتے کھاتے نا ادھر بھی گیا تھا ان کے بھی پڑ گیا تھا انہوں نے بھی حدیث مجھے دی سب کچھ دیا لیکن وہ میں حدیث ایسی نہیں مانتا میں تو سیدھی حدیث مانتا ہوں بھائی تو وہ بھی لیکن اب آپ دیکھ لیں بھیا ہاں جن بابا یہ اس دن بھی میں آیا تھا وہ خان صاحب تھے مائک پہ را اور کل مسلمین جو ہے وہ بھی تھے ایڈمنٹ وہ حاجی بن کے میں آیا تھا تو یہی خان صاحب تھے خان صاحب میں پہچان گیا کل مسلمہ یہی سے آپ ابھی آپ آئے تھے وہ یہی تھے حاجی کو انہوں نے ریٹ ڈاٹ لگایا یار حاجی کو ریٹ ڈاٹ لگایا تھا انہوں نے یار دیکھو میرے محلے کا حاجی تھا بہت شریف آدمی اس کے نک سے میں آیا تھا سانی بھائی نہیں یار میں حاجی بن کے آیا تھا میں وہ تو آج ہی دریا وہ آج ہی دریاب کو اپنا کام دکھا گیا تھا اچھا فرگاٹ کر دوں چلو ٹھیک ہے لیکن خان صاحب نے بڑا لمبا مجھے جن بول رہے ہیں اتنے دنوں سے جن بابا جن بابا میں نے بولا آج بھوت بنوں ہاں یار خان صاحب نے بھی آج سب کو جو ہے اتنے دن ہو گئے یار جن جن جن میں اب کیا کروں یار آئس مین بھائی میں آپ کو جو ہے نا دیکھیے آپ نے فلم آئس مین وہ بنا دوں گا آئس والی دنیا میں چلے جاؤ گے آپ جن بارڈر اتنے دنوں سے بھوت بولنا چاہیے تھا آپ کو یار ویسے آپ ماشاءاللہ بہت اچھی ہو اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو, جو آپ کو آپ میں ایک جوش ہے آپ چاہتے ہو کہ میں اپنے مذہب کو سیکھوں آپ چاہتے ہو کہ جناب میں اس پہ پوری طرح عمل کروں آپ میں ایک اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک قوت دی ہے سمجھے نا آپ کو وہ قوت جو ہے نا استعمال کرنی ہے لیکن اس کے لیے آپ کو جو ہے آیوسمین بھائی آپ جو ہے اسلامی ذہن کے اچھے انسان ہیں لیکن آپ کو یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ جناب میری باتوں کا ان پہ کیا اثر ہو رہا ہے کتنی دیر مجھے مائک پہ رہنا ہے اور کتنی دیر مجھے جناب مائک پہ ڈھس ڈھس دھ کر دینا ہے اور لوگوں کے دلوں میں اپنی بات بٹھا دینی ہے سمجھے نا آپ ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں تو آگے گیا آپ کی مرضی میرے بھائی اب آپ جو ہے جناب اتنی دیر بیٹھتے ہیں یہ لوگ بھاگ جاتے ہیں نا پھر پتہ کیا کرتے ہیں یہ اب اے یار یہ تو آئیس مین بھائی جو ہے نا روزانہ جو ہے ایک گھنٹہ لے گا چلو یار کھانا بنا لو اپنا نا وہ کھانا بنانے کے چکر میں کچن میں چلے جاتے ہیں وہ جناب آپ کی آواز پوری نہیں پوچھتی اس لیے ایسی کوشش کرو کہ پانچ دس پندرہ منٹ میں دھماکہ کرو آپ نا ایک اور بھائی بھی آتے تھے وہ, <coughs> وہ بڑی اچھی کرتے تھے ماشاءاللہ ان کے پاس بڑا علم تھا یہ اپنے وہ روم ہے نا سنی بھائیوں کا اپنا جو ہے اس میں آتے تھے بڑے اچھے تھے وہ بھی آپ بھی بہت اچھے اللہ آپ کو خوش رکھے اور ایک وہ دوسرے بھی خان صاحب آتے ہیں تو آپ یہ ثانی اور سائیں بھائی ان کا تو کوئی علم نہیں یار ثانی بھائی کا میرا کسٹمر بھگا رہا میرا دل ایسا خراب ہو رہا میں ان سے ساری کتابیں چین لیا تموجن بھائی وہ بھی اچھے ہیں یار آپ نے بولا کہ یار کل مسلماں کل مسلم بانس مارو باس مارو بھاگیا بندہ یار یار آپ بھی پتہ نہیں کب سمجھو گے زین بھائی ان کو سمجھاؤ یار وہ کہا رضوان بھائی وہ دیوان گئے پان کھانے نا ان کو پانوں سے فرصت نہیں ملتی دیکھو بھائیو آپ لوگ اب سب آتے ہو میرے پیارے پیارے بریلی بھائی اب آپ سب آیا کرو ایسے روموں میں بیٹھا کرو جہاں پہ خالی نا جٹ بھائی ہو یہ رشوت خور ایسے چو روم کھولتا ہے جو اس میں بیٹھا کرو میں بھوت بھوت نسرین بچنا مجھ سے میرا سایہ آ گیا نا تو گھر والے بھی نا مزاروں پہ لے کے پھریں گے پھر بھی نہیں اترے گا میرا سایہ سمجھے نا نسرین سارے پیسے برباد ہو جائیں گے گھر کے سمجھے نا ماں باپ کنگلے ہو جائیں گے لیکن سایہ قائم رہے گا جانی بابا کون ارے نظر نہیں آ میں کون ہوں میری باتوں سے نہیں لگ رہا تھا نہیں فکر نہیں کرو میں ایک گریب اور بے انسان ہوں سمجھے نا لیکن آج بھوت ہوں میں کیونکہ مجھے مین بھائی نے اتنے دنوں سے جن جن بول جب بھی روم میں جاؤں جن بابا جن بابا بھائی جانی بابا یار ہاں بھائی احمد بھی دیکھ کر مر جائیں گے صحیح بات ہے یار اچھا وہ اسی لیے تو میں نے بولا نا یار ذہن آپ بھی نہیں سمجھے اسی لیے تو یار میں نے سائے کا ذکر کیا تھا یار یار آپ بھی نہیں سمجھے یار ذہن بھائی آپ بھی یار جاپان میں بیٹھے ہو لیکن ابھی تک نہیں سمجھ پائے اللہ کا شکر ہے ارے حسن رضا بھائی کہاں ہو یار اتنے دن ہو گئے خادم میں کو بھی آپ نے پاگل کر دیا تھا حسن رضا نے بھی بہت اچھا شروع شروع میں جب ان کو میں نے تبلیغ کی سانی بھائی ان کے روم میں جا کے میں تبلیغ کی کہ بھائی آپ سنی بھائی آپ نکلو اس روم سے نکلو اس روم سے سمجھایا بہرحال وہ نکلے اب بھائی اس میں حسن رضا بھائی بھی نکلے پھر انہوں نے جو لمبی لمبی کی جو تکری کی وہ خادم رسول بھائی بھی بےچارے پھر کہ یہ کہاں سے آگے مول بھی کہاں سے آگے میرے آ یا سانی بھائی آ جاؤ یار وہ بڑا اچھا تھا یار ماشاءاللہ اب آپ لوگ سب سمجھدار ہیں اپنے ایسے روم میں بیٹھا کریں اور پہلے اپنے مذہبی روم میں بھی بیٹھیں ادھر گپ شپ کریں پھر ادھر آئیں اور یہاں آ کے بھی بات کیا کریں سیاسی بھی ہماری سوچ ہونی چاہیے سیاسی ہمارا ایک ہمیں ہمارا جو ہے معاشرے میں مقام ہونا چاہیے یہی نہیں کہ جناب بیٹھے اور ابھی میں یقین کریں دیکھو میں آیا ہوں ابھی میلاد شریف سے اور اللہ تعالیٰ نے ایسا معاوضہ کیا سانی بھائی سنو میں پہلے منع کر چکا تھا اپنے جو ہمارے جو ہے نا امام صاحب کہ میں نہیں آ سکتا میری نوکری ہے انہوں نے بولا یا جب بھی ایسا ہوتا ہے جب بھی نوکری ہوتی ہے آپ کی میں نے بولا سرکار ایک ہفتہ نوکری ہوتی ہے ایک ہفتہ آرام ہوتا ہے تو اس ہفتے میرا جاب ہے میں نہیں آ سکتا سانی بھائی آپ یقین کرو کہ میں بیٹھا تھا اور میرے ذہن میں بھی نہیں تھا جانے کا آج ہماری مسجد میں عید ملادنبی تھا میرے ذہن میں بھی نہیں تھا جناب تین بجے ایسا معجزہ ہوا فون آیا کہ وہ کام جو آپ نے شروع کرنا ہے ابھی وہ آپ سات بجے کرنا میں نے بولا اچھا دوسرا فون آیا کہ بھائی جو کام ابھی آپ کر رہے تھے وہ آپ سمجھو ساڑھے چھ بجے کرنا ہے میں نے بولا یار یہ تو صحیح ہے میں نے اٹھا کے گھر فون کیا تیار ہو جا بولا کا ان کے بھی ذہن میں نہیں تھا منع کر چکے تھے دو ہفتے پہلے بھائی فٹافٹ سب تیار ہوئے میں گیا ابھی ادھر سے ادھر سے ہو کے بڑی بہترین فل بھری تھی مسجد سب لوگ آئے تھے اور زبردست طریقے سے ہو کے خوشی خوشی گیا خوشی خوشی آیا سات بجے کی بجائے میں نے پونے آٹھ بجے کام شروع کرایا گھر بھی آ گیا دیکھو نا یار ہاں لنگر کھایا لنگر پہ میرا اکثر جو ہمارے امام صاحب ہیں ان سے جھگڑا ہوتا ہے میں کہتا ہوں اچھا لنگر کھلاؤ بہترین لنگر کھلاؤ میں کھلاؤں لیکن وہ بولتے ہیں یہ مارکر صاحب ہے نا مارکر صاحب کو بھی بلا لیا میں نے ایک مرتبہ اتنی دور سے مارکر صاحب بھی ایک بہت زبردست جو تھے شاعر تھے وہ ان کو بھی لیا ہے او ہو جی نورانی جبل میں شا نورانی صاحب سے تو اتنے میں نے ہاتھ ملائے نورانی صاحب کی آواز میں میں کسی دن تقریر کروں گا آپ دیکھنا زبردست عالم نورانی صاحب سے زبردست زبردست تو مارکر صاحب کو بھی ایک مرتبہ میں نے بلا لیا اب وہ لنگر ان سے میرا اکثر جھگڑا ہوتا لنگر پہ وہ بولتے ہیں میاں چنے چھولے دے دو ابے بھائی سرکار کی محفل ہے جب تم اپنے بچوں کا کرتے ہو کچھ کرتے تو اتنا اچھا کھانا دیتے ہو نا اس محفل میں آتے ہو تمہیں چنے چھولے یاد آ جاتے لیکن وہ آپ کے شہر کے لاہور کے اب بھائی ہاں مارکر بھائی کو بھی بلایا تھا یہ ان کی بھی سن. سناتا ہوں میں مارکر بھائی آئے مارکر صاحب اب وہ ہے نا لنگر پہ ہوتا میرا خیر آج وہ چنے چھولے تھے سوجی کا حلوہ تھا اور جناب اس میں چٹنی بھی تھی چھولے اچھے بنائے تھے انہوں نے لیکن میرا کہنے کا مقصد ہے جب اتنی دور سے لوگ آتے ہیں اتنی دور سے لوگ آتے ہیں اب مارکر صاحب آئے تھے وہ بھی بےچارے ایک سوا گھنٹے کی ڈرائیو تھی یہ دو تین سال پہلے جب ہم نے کیا تھا جب بلایا تھا مارکر صاحب کو تو یہ اپنے پورے سب بھائی بھی آئے دور دور سے اور ایک مارکر صاحب جو ہے وہ شاعر ہیں کلیم صاحب شاعر ان کو لے کے آئے تھے بڑی زبردست انہوں نے نعتیں پڑھی تھی مطلب ایسے شاید نہیں بہت زبردست انہوں نے کتاب بھی لکھی اچھا شہباز بھائی اللہ حافظ کتاب بھی لکھی ہے اب وہ جو ہمارے مولوی صاحب آئے ہوئے تھے نا وہاں سے شکاگو سے بلایا تھا قادری صاحب اور وہ سانی بھائی اب انہوں نے بولا ان کو ہی چھیڑ دیا شاہد صاحب کو بےچارے کلیم اتنی دور سے آئے مارکر صاحب لے کے بھی آئے ان کو بول جائیے حضرت آپ ماشاء بڑی اچھی ناد پڑتے ہیں داڑھی بھی رکھ لیں اب وہ بنتا بےچارا بھائی داڑھی کے پڑ رہا یار اس نے ساری محفل میں بول دیا جی داڑھی بھی رکھی اب وہ بےچارا بندہ پھر آیا ہی نہیں یار آیا نہیں مارکر صاحب نے بولا یار وہ تو ایک تو پھر کھانا بھی نہیں تین بجے آپ دے رہے ہو محفل ختم اور یہ تین بجے کھانا بھی نہیں دے رہے وہ چھولے چنے چھولے دے رہے ہو اس کے بعد مارکر صاحب نہیں آئے بھائی اتنی دور سے آنا یار صبح آپ شام کے آئے ہوئے ہیں رات کو جا رہے ہیں پھر ایک گھنٹے کی سوا گھنٹے کی ڈرائیو کرنی ہے تو یہ تو صحیح نہیں نا بہت سمجھایا لیکن پچھلے سال جو ہے بڑے حال میں کی تھی سانی بھائی پچھلے سال بڑے حال میں کی تھی تو اس میں کافی کافی بہت بڑا اجتماع تھا کافی لوگ آئے تھے تو وہ سب لوگ خوش ہو کے گئے تھے کھانا وانا ان کو جو ہے بہترین کھانا کھلاؤ یار کھانا کھلاؤ نا لوگ آتے ہیں یہ تھوڑی کہ ان کو آپ علم بھر دو علم سے بھر دو بھر دو بھر دو وہ بےچارے کہ خالی پیٹ میں اثر ہی نہیں ہوگا جب پیٹ خالی ہوگا تو علم اس میں نہیں بھرے گا میں آپ کو صحیح بتاؤں وہاں علم سے بھرتا ہے جہاں پہ جناب پیٹ بھی بھرا ہوا ہو تاکہ وہ بیٹھ کے آرام سے تو سنیں یہ میں کہنا چاہتا ہوں یار آپ آئے مائک پہ آئس بھائی نے پھر ہاتھ اٹھا لیا اب میرے بھائی آئس بھائی اب آپ ہاتھ پھر آؤ گے نا مائک پہ تو میں نیک یہاں چھوڑ کے آپ سمجھو گے میں اٹھا ہوا لیکن یہ جن بابا جو ہے سو جائے گا بستر میں سمجھا نا اب آپ یہ سمے میں ہاتھ اٹھائے رکھوں گا لیکن میں سویا ہوا ہوں گا. کلو مسلما کیا پہالو کا کلو مسلمہ آ جا گیا سانی بھائی وہ بھائی میں کلو نہیں کہہ رہا میں کہہ رہا ہوں کلو وش کھاؤ پیو قرآن پاک میں آتا ہے کھاؤ پیو کلو وشرب کلو وشرب نہیں کہہ رہا میں کلو نہیں کہہ رہا انکل اور کیا آ ہیں جانی بابا ٹھیک ٹھاک خیریت سے مزے میں ٹھیک ٹھاک بال بچے ٹھیک ہے مراج شریف ٹھیک ہے بڑے دنوں کے بعد آپ کی آواز سنی بڑا مزہ آیا بڑا اچھا لگا آپ کا وہی جوش و خروش ہے وہی انداز ہے وہی ولولا ہے وہی توانائی ہے وہی آپ کا جو ہے نا ماشاء اللہ سلسلہ ہے آ, جتنے جتنے آپ بوڑھے ہوتے جا رہے ہیں آپ کی جا, آپ کی آواز اتنی جوان ہوتی جا رہی ہے تو ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے جناب ویسے مجھے کسی نے آپ کی پکچر سینڈ کی تھی تو آپ کو دیکھ کر جو ہے وہ ہے مجھے اچھا لگا کہ چلے آپ کو دیکھ بھی لیا آپ کو سنا تو تھا لیکن آپ کو دیکھ بھی لیا تو اور بھی میں نے کافی لوگوں کی جو ہے نا وہ دیکھی تھی دی اور ایک بہت ہی خبیث قسم کا انسان آتا ہے پارٹ بک پر اس کی بھی میں نے تصویر دیکھی تھی دی. اس کے چہرے پر اتنی نحوس تھی اتنی نہوست تھی میں کیا بتاؤں آپ کو کیا بتاؤں میں آپ کو تو آ جائے خیر تشریف لائیے السلام علیکم ارے رضا بھائی وہ پکچر بھی بڈی تھی وہ پچھر جو تھی وہ بڈی تھی یا جوان تھی یار یہ تو بتاؤ ابھی بھائی میرے یہ جو ہے میرا جانی بابا کا نکلو سمجھتے ہیں جانی بابا بابا ہوگا اب بہت سے میرے جو دوست ہیں جو جانتے یہاں پہ جیسے مائک نے مائک جو ہے 27 وہ مجھے جانتا ہے اس سے ملا ہوا بھی وہ یہ شیر دل بھائی یہ سارے مجھے کہنے لگے یار یہ نک سے لگتا ہے آپ وہ گالیاں والیاں دینے والے نہیں ہیں پال پہ یہ وہ آپ ایسا کرو ہاں وہ وہ یار یہ سب سانی بھائی سمجھا کرو یہ سب جو ہے نمونے ادھر میں نے دیکھا جو مذہبی لوگ جو ہے نا ایک سے میں بہت سو کو جانتا ہوں تو ہاں یہ مذہب سمجھا کرو یار الیکٹروبرین بھائی یہ تو صحیح ہیں یہ اپنے شریف آدمی ہیں بھلے کچھ بھی ہے تو اب سائیں وہ بولنے لگے یار جانی بابا کا نک بدل دو جانی بابا یار آپ نک بدلی کریں بھائی میں کیسے نک بدلی کروں یہ جتنے بھی میرے نک ہیں یہ میرے دوستوں کے نام پہ یہ جانی بابا ایسے ہو گیا وہ اصل میں تھا علی بابا علی بابا تھا وہ میرے دوست تھے ان کا کزن تھا تو اس کو قتل کر دیا گیا تھا میرے دوست کو بھی قتل کر دیا تھا بعد میں وہ بھی تو یہ جو بھی میرے نک ہیں میرے دوستوں کے نام پہ اور کچھ جو ایسی شخصیات ہیں کچھ ایسی شخصیات ہیں جو کہ جیسے ایک میں آیا تھا جس میں آئیس مین بھائی بولا آپ دیوبندی ہو <laughs> وہ حاجی مراد کے نک سے میں آیا تھا حاجی مراد تو وہ حاجی مراد جو ہے جب پاکستان بنا تھا تو جس محلے میں ہمارے خاندان والے جا کے آباد ہوئے تھے آ کے آباد ہوئے تھے اس میں ایک حاجی مراد ہوتے تھے بےچارے وہ جو ہے نا بہت ہر ایک کے کام آتے تھے ہر ایک کے کام وہ ایک شخصیت تھی ان کی تو وہ میں حاجی بن کے آیا تھا تو وہ تو وہ ان کا نک تھا تو یہ بات ہے لیکن میں آپ کو اپنا فوٹو بھیجتا ہوں ویسے بڈھا ہو گیا ہوں یار عمر کا تک میں نے ایک دن بات ہو رہی تھی خادم رسول بھائی سے ان کو بھی میں نے زیادہ عمر بتائی نا ہادم بھائی بھی بولنے لگے پھر تو آپ میرے سے جو ہے بڑے ہیں. میں بلا صحیح ہے خادم سب عزت کرتے ہیں میاں جانی بابا جانی بابا اس میں جو سب عزت کرتے ہیں اس سے بہتر میں کیوں نیک بدلی کروں بھائی ان کے کہنے میں آ کے یہ آپ دیکھو دیو بندیوں یہ دیو بندی تو چھوڑو وہاں بھی ہیں وہاں بھی جو ہیں وہاں کے روم میں کیا وہ کسی کو بات کرنے دیتے ہیں ریڈ آرٹ لگا دیتے ہیں کوئی ان کے خلاف بات کرے میں دیکھو آرام سے ان کے خلاف بھی لکھتا ہوں ان کی باتیں بھی مائک پہ بھی جمپ مارتا ہوں سب کچھ کرتا ہوں وہ بے چارے جو ہے اپنے آرام سے میں اپنا کام کرتا رہتا ہوں سمجھو نا تو اب بھائی دیکھو نا بابا کا فائدہ فائدہ یہ ہے اگر میں نیا کوئی اچھا نک رکھ کے جاؤ آپ کی طرح حسن رضا تو وہ تو باؤنس مار دیں گے یہ تو یار یہ تو چھپٹ جاتا ہے باؤنس مار دیں گے اس کا فائدہ یہ بابا کا ہاں تعویذ دوں گا میرے بھائی تعویذ جو ہے وہ یہ ہے کہ سیکو سیکو یہاں پال پہ ہماری عمر گزر گئی یہاں پہ پال پہ اور جب آؤ جب بے روزگار ہو فالتو وقت نہیں لگا ہو ابھی میری چھٹیے میں جا کے ابھی بارہ بج کے اکیاون منٹ ہو گئے حلوا کھایا کرو ہلوا ساز یہ کی نہ ساز کیا جانے ناز والے نیاز کیا جانے نیاز کھاؤ جان بناؤ خرچہ کرو مال میں سے زکات دو خوب کھلاؤ اور ان, ان کو بھی کھلاؤ جو نہیں کھاتے اہل حدیث جیسے میرے محلے میں جب پکتی تھی نا گیارہویں شریف کی نیاز سارے اہل حدیث آ جاتے تھے پہلے تو بولتے تھے نہیں یہ صحیح نہیں ہے صحیح نہیں ہے صحیح نہیں ہے پھر بولتے تھے کہ یار آ سب آ بوٹی تو دیو یار بوٹی تو دیو اب بھائی صاحب آپ تو نیاز نہیں مانتے پھر بوٹیاں کا نہیں یہ بوٹی دو سب صحیح سب صحیح ہو گئے سب بریلوی بن گئے جماعت اسلامی والوں نے جہاز پہ بھیج دیا ان کو جہاز پہ بھیج دیا ان کو نا وہاں سے بتا بھائی جماعت کی ایسی کم پیسی مروا دیا یار پھر وہ بریل بھی اب سب کھاتے ہیں نظر و نیاز بابا خان صاحب چلے گئے خان صاحب نے تو سب کو بگا تھا کہاں چلے گئے میرے خان صاحب تو اب سب کھاتے ہیں میرے بھائی یقین کرو مفتی ہیں ابھی حسن رضا بھائی میرے محلے کے جو بچے ہیں وہ بہت بڑا عالم ہیں اب تو مطلب بچہ کیا بڑے ہو گئے ہیں؟ بہت بڑا عالم ہے دیوبند کرنا لیکن یار وہ بھی نیاز کھاتا تھا ہمارے ساتھ نئے کیا کھا ہے وہ بھی کھاتا تھا ایسی بات نہیں تھی جوس روم میں کہا ہے یار وہ رشوت لے رہا وہاں پہ بندے پکڑ پکڑ کے کباڑیوں کو لے آیا پتا نہیں کن کن کو لے یار کوئی روم میں ہے کیا پتہ نہیں آپ کو ایس ایچ او کا ایک نمبر کا رشوت ہی ہے جب سے قدیر کے روم میں اس کو ڈیفینڈر نے جو ہے مائک چھینا تب سے وہ بھاگ گیا اور اب جناب یہ روم کھولتا ہے کبھی ادھر کبھی ادھر اس کو بھی دکان چلانی تھی یہ اچھا یار یہ لو بھائی اللہ حافظ السلام علیکم پاکستان سے یہاں کے بھی ایڈمن بن گئے یار یہ بندہ بڑا سیاسی بندہ ہے یار ہر جگہ کے ایڈمن بن جاتا ہے جہاں جاتا ہے لگ رہا ہے یہ بھی جناب اس کو بھی ایسے چونکہ جو وہ صحبت مل گئی ہے یہ بھی جناب پیسے ایسے کھا کر جہاں بک جاتا ہے یہ بندہ جو اس کو پیسے کھلایا وہاں کا یہ بک جاتا ہے اور فوراََ ایڈمن بن جاتا ہے وہاں کا یہ بندہ بڑا مجھے خطرناک لگتا ہے اس کو اپنے, اپنے روم کی ایڈمن سے مجھے نکالنا پڑے گا مجھے ایڈمن شیپ سے یہ بندہ بڑا خطرناک ہے میں نے کون کو یہاں کا ایڈمن بنایا آپ نے بنایا ہے اچھا جی آپ نے کبھی اپنا منہ دیکھا آئینے میں کبھی آپ نے اپنا منہ دیکھا آئینے میں آئینے میں اپنا منہ دیکھا ہے تو پہلے نے آئی میں منہ دیکھیں پھر آپ دیکھیں دیکھیں جی اس روم کا آنر جو ہے نا وہ ایس ایچ او بھائی ایس ایچ او ایس ایچ او نے بنایا ہوگا ایس ایچ او نے تو یار یہ ویسے کچھ گڑبڑ لگتے ہیں مجھے لگتا ہے یہ کوئی گڑبڑ بندہ ہے یہ وہ نہیں ہوتا جسے وہ نہیں کہتے جو ایسے آئی لوگ نہیں ہوتے جو فری لانسر کام کرتے ہیں ڈبل کراس کرتے ہیں دونوں جگہ کے لوگوں کو بھی بنا رہے ہوتے ہیں ادھر کے لوگوں کو بھی اور ادھر کے لوگوں کو بھی تو وہ فری لانسر نہیں ہوتے جو ڈبل کراس کرتے ہیں مجھے اس طرح کا بندہ لگتا ہے یہ چلو خیر جو بھی ہے اللہ تعالیٰ اس کو خوش رکھے بھائی کڑی نا جٹ صاحب ہے کڑی نا جٹ صاحب بھی نہیں ہے ایس ایچ او بھائی بھی نہیں ہے کوئی ہے ان دونوں میں سے کوئی ہے کڑی نا جٹ یا کڑی نا جٹ کو بھی کافی عرصہ ہو گئی ہے یار پہلے کھڑی نا جٹ بڑے پابندی سے آتے تھے ہمارے روم میں اب تو نا جٹ صاحب پتہ نہیں کہاں چلے گئے ایس ایچ او نا جٹ ان سب کو نہیں کہاں کی ہوا لگ گئی ہے کس روم کی ہوا لگ گئی ہے کے کون سے جن کی شاید جانی بابا کی ان کو اثر لگ ہوا لگ گئی ہے جس کی وجہ سے اب یہ نہیں مائک پر ورنہ روم میں بھی نہیں آتے ہمارے کون ایسا بندہ ہے حسان کون سا بندہ جناب کول cool بابا کی ہے ہم کول cool انکل کی بات کر رہے ہیں جو کول cool ہے نا کول cool جن کا کو بلو نیک ہے ہم اس کی بات کر رہے ہیں مجھے ڈبل کراس یہ مجھے ڈبل پالیسی والا بندہ لگتا ہے خیر سیاسی روم میں سیاست میں تو چلتا ہی ہے الٹا سیدھا سیاست میں لوگ ایک دوسرے کو بےوقوف بناتے ہیں چلیں کوئی بات نہیں اگر بن بھی گئے ایڈمنٹ تو کوئی مسئلہ نہیں ہاں تو یہ کھڑی نا جٹ اور ایس ایچ او جو یہاں کے روم کے اونر ہے مین جو یہاں کے وہ کرتا دھرتا یہ دونوں ہی روم میں نہیں ہیں اور یہ کول cool مسلمہ کو جو ہے نا وہ ایڈمنٹ بنا کر چلے گئے بھاگ گئے دونوں تو یہ کیسے کہاسٹ وہ حسان بھائی <coughs> اچھا تو میں نے کب کہا کیا کہ آپ اگینسٹ اہل سنت ہے میں سنی کہا کو کیا کہ آپ اگینسٹ اہل سننا ہے میں تو اپنے روم کی بات کر رہا ہوں میرے بھائی اچھا خیر اپنا اللہ بالا کرے جانی بابا بہت اچھا لگا آپ کو سن کر اگین اور مارکر, مارکر صاحب بھی بیٹھے میں پتا نہیں وہ بھی روم میں ہے نہیں ہے اگر سن رہے ہوں تو مارکر صاحب مجھے ہینڈ ریز کریں وہ بھی اپنی آواز سنیں کیونکہ مارکر صاحب کو بھی سنے ہوئے ایک زمانہ ہو گیا تو بیسے مارکر صاحب کے پتا نہیں ہمارے سانی بھائی خلاف کیوں ہے پتا نہیں ان سانی بھائی کی بھینس چلائی ہے مارکر صاحب نے یہ کیا کیا ہے کیوں خلاف ہوگا ارے سبوا صاحب بیٹھے کیسے ہیں ارے ایک ہمارے سیوہ صاحب آئے روم میں بھائی ہاں جی کُل انما عنا بشرم بسلکم کیا حال ہے خیریت سے ہیں آپ اور آپ کو آپ لوگوں کو یار یہ آیتیں والی یہ تو حفظ ہوتی ہے کچھ دوسری بھی جو ہے وہ آپ کو کچھ ہیں حفظ آئے دوسری مماثل رحمت اللہ علام ہاں یہ اس طرح کی آیتیں بھی آپ لوگوں کو یاد ہیں ہے یس آپ کو یہی یاد ہے کل انما انا بشرم بسلقم تو یہ ہمارے سرفا صاحب ہیں ہمارے دیو بندیوں پال ٹوک پر یہ بھی روم میں بیٹھے میں ہمیں سن رہے ہیں دیکھیں اگر یہ مائک یہ ہینڈ ریس کریں مائک پر اگر آپ نے کچھ اظہار خیال فرمانا چاہیں بارہ ربی الابل کے حوالے سے کہ بارہ ربی الابل منانا کیسا ہے میلاد منانا جلوس نکالنا چراغا کرنا نیاز کرنا صحیح ہے نا یہ سب یہ سب کرنا ان کے نزدیک دیو بندیوں کے نزدیک جو ہے نا کیوں بدت ہے کیوں حرام ہے کیوں ناجائز ہے اس کی اگر یہ کچھ توجہ پیش کرنا چاہیں قرآن و حدیث کی روشنی سے تو یہ ضرور تشریف لائیں مائک پر ہم انتظار کر رہے ہیں کہ یہ اگر تشریف لائیں اور اس سلسلے کو ذرا کچھ آگے بڑھائیں تو ہم ان کے ہم ان سے بات کرنا پسند کریں گے اور اگر نہیں چاہتے ہیں بائک پر آنا تو ان کی مرضی ہے بھائی آپ بیٹھے آرام سے بالکل شوق سے بیٹھے تو یار ہمارے وہ کہاں چلے گئے مین بھائی مین بھائی کہاں چلے گئے یار آیوسمان بھائی کو میں نے ایک دو جمپ مارے لگ رہا ہے آیوسمین ناراض ہو گیا مجھ سے اس روم میں ہمارے ایک اور پرانے دوست نظر آ رہے ہیں علم سے عمل آتا ہے وہ بھی مجھے لگ رہا ہے خاموشی سے بیٹھ کر روم کو سن رہے ہیں. کوئی بات نہیں سنتا رہے نا اچھی بات ہے جواز صاحب بھی بیٹھے ہوئے لیکن جواز صاحب بھی بات نہیں کر رہے اور صرف ٹیکس جو ہے سانی بھائی کا اور سنی لائن بھائی کا اور کول بھائی کا اور میرا اور جانی بابا کا یہ پانچ چھ افراد ہے ان کا ٹیکس مجھے ہلتا جلتا نظر آ رہا ہے میں الحمد للہ ہوں ممبئی کی دعوت اسلامی سارے بیانات سنیں اور ممبئی کی دعوت اسلامی کے سارے بیانات سنیں اچھا نہیں آپ نے سنے بیانات آپ اپنے بارے میں بتائیے تو صحیح غریب انجینئر صاحب تشریف لے آئے روم میں ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے غریب صاحب کیا حال ہے آپ کے خیریت سے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو امیر کرے تو اچھا جی اپنا ثانی بھائی یا جانی بابا آپ تشریف لے آئیے مجھے اجازت ہے ان شاء اللہ تعالیٰ چار پانچ دن کے بعد ملاقات ہوگی میری روانگی ہے اس وقت دبئی ایک آدھے گھنٹے کے بعد ان کے بعد تعالیٰ چار پانچ دن کے بعد آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی تو آئیے تشریف لائیے جانی بابا یا اپنا جو بھی آنا چاہیں سانی بھائی یا جو بھی آنا چاہیں تشریف لائیے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السّلام رحمت و رحمتہ اللہ السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ حسان رضا بھائی بڑی خوشی ہوئی آپ سے ملاقات ہوئی کافی عرصے بعد جی میں واپس آ گیا آپ کی آواز سن کے میں دراصل انکل ناشتہ بنا رہا تھا تو آپ کی آواز سنی تو میں واپس آ گیا کیونکہ اسپیکر لگا ہوا ہے اسپیکر میں ان کو آواز آ رہی تھی تو اور سنائیں کیسے حوال ہیں اور کیسے آپ کے حال ہیں حوال سب کچھ باخریت ہے اللہ کی ود اللہ انشاء اللہ اللہ تعالی کا فضل و کرم ہے ہر قسم کی خیر خرید ہے اور امید کرتا ہوں کہ آپ کے ہاں بھی ہر قسم کی خیر خرید ہوگی اصل رضا بھائی میں دراصل میرا نک نیم جو ہے نا وہ آن لائن ہوتا ہے لیکن میں کمپیوٹر سے غائب ہوتا ہوں تو کبھی ادھر پڑا رہتا ہے کبھی ادھر پڑا رہتا ہے تو ٹھیک ہے بار بار میں معذرت چاہتا ہوں کہ میں نہیں آیا تو لیکن پھر یہ ہوتا ہے کہ اگر نک ڈال دو تو دو پھر دوست بلاتے رہیں تو پھر میں اگر نہ ہوں تو یہ بھی ذرا مناسب نہیں لگتا تو جہاں تک حاضری لگانے کا تو وہ معذرت چاہتا ہوں انشاءاللہ حاضری دیں گے جناب آپ کے لیے حاضری نہیں دیں گے تو کس کے لیے دیں گے آپ تو آپ کے لیے تو جان بھی حاضر ہے اگر آپ کو بلونک ضرورت نہیں تو مجھے دے دیں کون سا بلونک چاہیے آپ کو بھائی یہ والا کوئی سا بھی اچھا اچھا اچھا انشاء اللہ آپ کی غربت بھی دور ہو جائے گی اور آپ بھی غریب انجینئر نہیں ہوں گے ایک امیر انجینئر بن جائیں گے انشاءاللہ مجھے لگتا ہے کہ آپ جو ہیں کسی اور نک میں بھی بلو ہوں گے انشاءاللہ پیسے کی ضرورت نہیں تو مجھے دے دیں سانی اس نین بھائی پیسہ کیا کرنا آپ نے زر زمین زور تر زن چار چیز زر زمین زور ترزان زمین زور تر یہ چار چیزیں جو ہیں ہے نی فترا زر یعنی کہ مالد دولت زمین زمین ہوگی زور طاقت اور یعنی کہ عورت ان سے دور بھاگ گئے اور فقیر بندے ہیں بھائی درویشوں کو پیسے کی کیا ضرورت ہوتی ہے الحمد للہ بھوکا تو کوئی بینی نہیں سوتا بھائی کیا خیال ہے بھوکا تو کوئی بھی نہیں سوتا نہیں نہیں وہ تو آپ کی منقوا ہے نا ثانیہ سنین بھائی میں منقوا کی بات نہیں کر رہا میں ایکسٹرا میریٹل افیئر کی بات کر رہا ہوں تو با استخبار میں آپ پہ کوئی الزام نہیں لگا رہا میں ایک بات کر رہا ہوں کہ جو زن ہے جو آپ کی منقوا سے اور یا میری منکوا سے میں اپنی بات کرتا ہوں چلیں میری منکوا سے جو ایکسٹرا میرٹل افیئر ہے اس کی میں بات کر رہا ہوں اگر میں خواہش کروں کہ اور بھی کوئی عورت میری زندگی میں داخل ہو جو میری منکوہ نہیں ہے تو وہ فتنا ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں جی جی دیکھا نا غریب انجینئر بھائی نے لکھ دیا بیوی بی تو بہت بڑی رحمت ہے بالکل بالکل غریب انجینئر بھائی ماشاءاللہ انہوں نے لکھ دیا آسانی اس نے بھائی میری جو دل کی بات ہے وہ انہوں نے کہہ دی تو آپ فکر نہ کریں تو ویسے زن شور اور زمین اور ان چیزوں سے نا دور رہے تو آپ کو بڑا سکون آئے گا درویشوں کو کیا لگے سانی اسنہن بھائی بھی درویش بندے ہیں صحیح بات بالکل گریب انجینئر بھائی تو سمجھتے ہیں اس بات کو مجھے لگتا ہے لکھی ہوئی ہے. دو, دو ماشاء اللہ مجھے لگتا ہے کہ گریب انجینئر بھائی نے شادی کی ہوئی ہے ویسے بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا تو اس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت غریب ہوں جیسا کہ آپ غریب انجینئر ہیں تو اس کا حل بتائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ شادی کر لو تو وہ شادی کر کیا کہ کی اس نے تھوڑی عرصے بعد پھر وہ آ گیا اور پھر کہتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تو مجھے جو تدبیر دی تھی کہ شادی کر لو تو اس سے تو میں اور بھی زیادہ جو ہے نا غریب ہو گیا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ ایک اور شادی کر لو اور دو بیویاں کر لیں جب وہ دو بیویاں اس نے کی تو واپس آ گیا اور پھر جب اس نے تیسری بیوی کے جب واپس آیا تو آپ نے تیسری بیوی کا فرمایا کہ تیسری شادی کرو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تدبیر تھی وہ اللہ سبحانہ اللہ تعالی نے جو ہے نا وہ اس کو پائے تکمیر پہ پہنچایا اور تیسری بیوی بی کے آنے سے اس نے ایک کاروبار شروع کیا اور کاروبار میں اتنی برکت ہوئی کہ وہ شخص مال و دولت سے امیر ہو گیا تو غریب انجینئر بھائی آپ بھی جو ہے نا اس حدیث پہ عمل کریں انشاءاللہ اچھا اللہ حافظ حسن رضا بھائی مائک چاہیے آپ کو جانے سے پہلے اگر مائک چاہیے تو ہاتھ کھڑا کر دیں بھائی کسی کو مائک چاہیے تو اللہ حافظ میں اللہ تعالیٰ ود یو اسان رضا بھائی اللہ سبان و تعالیٰ میں اللہ give you plenty ہاں آپ منہ میٹھا کریں گجریلا کھائیں گجریلا اچھا ہوتا ہے انشاء اللہ भाई بھائی اب تو تعداد بھی کم ہوتی گئی ہے تو کسی نے مائک لینا تو مائک پہ آ جانی بابا بھی چلے گئے لو جی جانی بابا نے بھی ایکٹ کیا. بلکل ہی غائب ہو گئے ہیں. اگر کسی کو مائک چاہیے تو بتا دیں ہاتھ کھڑا کر لیں میری آواز آ رہی ہے <coughs> جی نہیں ابھی تو ایسا چو بھائی کا جو ہے نا نک موجود ہے تو پھر کمرہ تو نہیں بند ہو سکتا کمرہ تو ہے کھلا رہے گا انشاءاللہ یہ کمرہ جو ہے ہم کھولیں گے چوبیس گھنٹے کھلا رہے گا انشاءاللہ دو تین دن ہم اس کو کھولیں گے اللہ کے فضل و کرم سے مارکر بھائی آپ کیسے ہیں آ جائیں مائک پہ مارکر مارکر ہاں آ جائیں مائک پہ جس نے بھی مائک لینا سنی لائن بھائی آپ تشریف لے ہیں اگر کمرے میں موجود ہیں میری بات سن رہے ہیں میری آواز آ رہی ہے سنی لائن بھائی تو آپ تشریف لیں آ جائیں مائک پہ جگہ محبوب کا ذکر پتا ہے کیوں اس لیے کہ ہمارے بزرگوں نے حضور کی محبت ہمیں گٹھی میں پلوائی کسی نہ کسی بزرگ سے اچھے آدمی سے تاکہ اس کے اثرات آ جائیں جائے گی گٹھی آلاروں کی ماں بڑی گٹی میں پلائی گئی ہے اور اس کے برخ جو وہ ہے نا وہی جن کے ہاں کوے کھانا ثواب ہے زیادہ معروفہ آ وہ کوا جو معروف ہو کائیں کائیں کائیں کالا کالا ان کے یہاں کھانا ثواب ہے ہاں پتاوا رسیدیا اٹھا کے دیکھیں لیجیے لکھا ہوا ہے میں نے بتا دیا حوالہ آپ کو پتاوا رسیدیا کوا کھانا ثواب ہے ہم بریانی کھائیں ہم حلوا کھائیں ہمارے نزدیک یہ سواب نہیں ہوا ہاں مزید سنیے کہ وہاں لکھا ہے کہ آئنے ثواب ہے بس جن کے نصیب میں کبرے ہیں وہ کبرے جن کے نصیب میں ہلوے ہیں وہ ہلوے کھاتے گئے سنی حلوا سرکار کے کرم سے دیکھو تو نجدیوں کو کبو پہ پیار آئے دیکھو تو نجدیوں کو کبو پہ پیار آئے اسی لیے میں نے کہا تھا کہ دری ہر मुझे توپے نزدیک مجھے کیوں نہ سارا ہے دے ہر مجھے یا واس سن کے تجھ کو فورنگ بخار رہے یا واس سن کے تجھ کو فورنگ گنجے ہوں گے پانچے تکنوں سے اوپر گنجے ہوں گے نشانیاں بتائی نہیں مخبرے صادق نے نشانیاں بتائیں مجھے کبھی کبھی ان لوگوں پہ ایک عجیب سی ان کی درگت بنانے کی سوچتی ہے تو کچھ نہ کچھ اشعار ترتیب پاتے ہیں تو میں نے دو شیر اس حوالے سے کہا کہ سر پر گئے ان کے بار ہاتھوں میں ان کے لوٹا سر پر کے ال کے بستا ہاتھوں میں ان کے لوٹا لگتا ہے جیسے کوئی چوڑا چمارا لگتا ہے جیسے کوئی چوڑا چمارا ایسے ایسے میں صحیح سناٹا ہو اور نکلے کوئی تو کیا کرنا کہ نجدی کے گنج سر پر ایک زوردار سر پر Mm-hmm. تم کو کیا بلائی جاتی ہے کیا بلائی جاتی ہے سنیے کہ انکار مستعفی گٹی نے تیری ہے پڑا انکار میں مستفیٰ گٹی نے تیری ہے پڑا نزدیک ٹھیکان کیا سو تو کٹی پتنگ ہے کبھی ہوا اس کو ادھر لے گئی کبھی ادھر ایسے ایسے ایسے ایسے ہاتھ آئی تو آئی و نا پھٹ گئی پھٹ گئی نا کسی کام کی نہیں کبھی ادھر کبھی ادھر نزمی تیرا ٹھکانا کیا سو تو کٹی پتنگ ہے اور بہت خوبصورت شیخ کہ نزمی کو ناری کی طرف لے چل جب ملا کا ندمی کو نار کی طرف لے چل جب ملائی کا تو آکا کہے کہ چھوڑ دو آکا کہ چھوڑ دو کیا کا کہے چھوڑنے میں آواز چاہیے آکا کہ چھوڑ, دو کہ چھوڑ دو یہ تو میرا منگے ہے آقا کہیں یہ چھوڑ دو یہ تو میرا منگ ہے اور سننی کیسا ہے سننی کیسا ہے کیسا ہونا چاہیے سنو گے سناؤں نسلی کیے ہی جائے گا میلا دے مستفی بیا اس کو کبھی نہ چیڑنا سنی بڑا دبنگ ہے اس کو کبھی نہ है سنی بڑا دبنگ ہے پڑے سن محبهت کے ساتھ ایک مرتبہ درود اللهم صل على سيدنا مولانا محمد المدل الجود والكر و الی و صحبه و وسلم الصلاه والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المزلدين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 دیوبندی کے مقابلے پر ایک لفظ ہے جس سے پتا چلتا ہے کہ سچے سنی کون ہے ہم لوگ جتنے بھی عقائد رکھتے ہیں وہ قرآن و سنت کے مطابق رکھتے ہیں یہ محفل میلاپ جو سجائی جاتی ہے اس کو کچھ دوست شر کہہ دیتے ہیں کچھ درام کہتے رہے ہیں کچھ ناجائز کہہ دیتے ہیں مم. اور برسوں کا بس چلتا ہے تو حرام بھی کہہ دیتے ہیں مم. اگر مم. ان لوگوں مم. کے نزدیک میلاد شریف منانا م. واقعی شرک و بے گھر حرام مم. و ناجائز ہے تو میرا سوال یہ ہے کہ پھر یہ میلا شریف کی محفلوں میں شریف کیوں ہوتے ہیں اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ جس کو تم نے شیر کہا خود اسی کے مرتکے ہوئے جس کو حرام کہا وہی کیا یا تو یہ ہوتا کہ کوئی اس میں جو ایسا پتوا دیتے ہیں ان میں سے کوئی اس میں شریف نہ ہوتا جبکہ خود شریف ہوئے اور ان کے اسلام میں کوئی وقت نہیں آیا تو اصل بات سچوں کو معلوم ہو گئی کہ ان کے فتوے غلط ہیں ان کا عمل غلط ہے میلاد منانا غلط آگا دیجیے ٹیکس نہیں لگے گا میلاد منانا غلط نہیں جو میلاد کو غلط کہتے ہیں وہ خود غلط ہے <سؤال> میلاد کے مانے پیدائش کے اس کا مطلب یہ ہے کہ سارے پیدائش کو مانتے ہی نہیں ہیں بغیر پیدا ہوئے آئے ہیں یہ لوگ کیا بنے بنائے اترے ہیں پیدائش کے مانا ہے ارے میلاد بنانا چیت نہیں کیونکہ مسلمان کا قیدہ ہے کہ اللہ کی ذات لم یلی و لم یولت ہے اللہ کسی کی اولاد نہیں اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہم عیداد کیوں مناتے ہیں نبی کا اس لیے کہ دنیا کو بتا دیں کہ ہم نبی کو خدا نہیں مانتے مخلوط مانتے تو جو چیز شرک کو ختم کرنے والی ہے اس کو شرک کہنا بتائیے یہ حماقت ہے یا نہیں تو وہ لوگ جو اس کو شر کہتے ہیں اپنے احمد ہونے کا ثبوت دیتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ پابند آنے سے رجوع کریں وہ لوگ جو اس کو بدا کہتے ہیں ان کو بدا کی تاریخ بھی معلوم نہیں کہ بے کہتے کس کو کو یہ بات کئی ہی سننے کو ملی ہوگی میرے والد صاحب سے بلا رحمت اللہ کتاب پڑھ رہے تھے ایک شب آ کہنے لگا رولاخ منانا ہے اور آج کل ان کو یہ براٹ کہنا نہیں کہتے ہیں آتا تو معلوم نہیں تو اس نے کہا عراق بنانا ہے تو یہ جملے بتا رہے ہیں کہ جو شخص کہہ رہا ہے وہ کوئی عالم نہیں کہنے کے کوئی اندراج ہوتا ہے تو والد صاحب نے اس کی طرف راگ اٹھا کے دیکھا اور کہا یہ بتاؤ بد اس کو کہتے ہیں وہ کہنے لگا جو چیز نبی پاک کے زمانے میں نہیں تھی اور اب ہے اس کو کہتے ہیں والد صاحب نے کہا کہ یہ بتا تو نے کہا کہ جو چیز نبی پاک کے زمانے میں نہیں تھی اور اب ہے وہ بدت ہے تو یہ بتا تو زمانے میں تھا سے اپنے آپ کو مٹا دے دیے کسی اور چیز کی فکر کرنا تو ان کو بد سے مانے معلوم نہیں بدت کی تاریخ سن لے وہ بات یا وہ کام جس کو آپ دین سمجھ کر کرتے ہیں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 جی السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ اسپیکٹیٹر بھائی کیسے مزاج ہیں آپ کے ٹھیک ٹھاک ہیں سیتیں طبیعتیں ٹھیک ہے اولڈ میموری جی ویلکم ٹو دا روم السلام علیکم دیکھیں بھائی ہم میلاد اس لیے ملاتے ہیں میلاد کی بات ہو رہی تھی میں ناشتہ کر رہا تھا اس لیے میں نے وہ تھوڑی دیر کے لیے سپیچ لگائی تھی تو اب میں نے ناشتہ کر لیا دو انڈے اور چار ڈبروٹی کے پیس کھا کے تو بالکل میں ٹنو ٹن تن جو ہے بیٹھا ہوا ہوں اب ویلکم بیک کول کوئی بھائی نہیں ہم ملاد اس لیے مناتے ہیں کہ یہ ڈفرینشیشن ہو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد منا رہے ہیں آپ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ملاد نہیں مناتے ہیں جو لوگ ہم پہ الزام لگاتے ہیں کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کو جو ہے نا اللہ سے بھی بڑھا دیتے ہیں تو وہ غلط ہیں اس لیے ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد جو ہے وہ مناتے ہیں تو اس میں ڈفرینشیٹ ہو دوسری بات یہ ہے کہ سورت مریم میں لکھا ہوا ہے کہ سورت مریم کی آیت نمبر غالباً تینتیس اور آیت نمبر پندرہ دو آیتے ہیں تینتیس فور ہے اور پندرہ یا سولہ یا اس قسم کی آیت دو آیتوں میں لکھا ہوا ہے کہ کہ سلامتی ہو اس دن پہ جس دن عیسا کی بلادت ہوئی اور سلامتی ہو اس دن پہ کہ جس دن وہ زندہ اٹھائے گے اور جس دن وہ فوت ہوں گے تو جب اللہ سبحانہ سبان کی ذات اپنے نبی پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت پہ سلامتی بھیج رہے ہیں تو یہ آپ امیجن کریں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پہ وہ کتنی دیر کتنی ہزاروں کروڑوں جو ہے نا وہ سلامتی بھیجیں گے سلام بھیجیں گے تو یہ میں نے ایک دو دلیلیاں آپ کو دی ہیں جی تو آگے آپ مانے نہ مانے اسپیکٹریٹر بھائی یہ آپ, آپ, آپ کی اپنی جو ہے نا مرضی ہے تو یہ لیکن ڈفرینشیٹ کرنا پڑتا ہے ہمیں تاکہ لوگ جو ہے نا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نا وہ اللہ سبحانہ سلمان سے ڈفرینشیٹ کریں اس لیے ہم میلاد جو ہے وہ ان کا مناتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اللہ سبحانہ سمان کا میلاد ہم نہیں مناتے تو یہ بہت ہی امپورٹینٹ جو ہے نا بات ذہن میں رکھنی چاہیے تو آیوشمان بھائی کا ہاتھ کھڑا ہے تو غالباً یہ بھی آئیں گے اور کچھ بتائیں گے آپ کو تو آپ تشریف لیں جناب میں وہ دیکھتا ہوں سورہ مریم کی کون سی آیت ہے آیت نمبر تینتیس تو ہے میں دس و sure. اور دوسری جو ہے سورہ مریم کی آیت نمبر پندرہ ہے غالبا تو آ جائیں آیوشمان بھائی آپ تشریف لیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مقفرات بھائی آپ کو پہلے اس سوال کا جواب دینا پڑے گا کہ آپ کے امام ابن عبد النجد نے کتاب التوحید کے اندر یہ لکھا ہوا کہ حضرت آدم علیہ سلاۃ والسلام نے شرک کیا موضوع حدیث پر ضعیف حدیث پر نجد کارین والا ہے نا شیخ ابن عبد نجد تو آپ اس پر جواب دینا چاہیے دوسری بات حافظ ابن تیمیہ لکھتا ہے اتقاط السرات المستقین پر صفحہ نمبر 294 ہنڈریڈ نائنٹی who celebrate پیپل through the love of the respect of the Prophet آف دا پروفیسر علیہ وسلم ول بی ریوارڈ بائی اللہ ٹھیک ہے آپ سن رہے نہیں ابن تعمیر خود کہہ رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کتاب میں اعتقاد السرات المستقیم کے اندر کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم جائز ہے اور جو کرے گا اس کو ثواب ملے گا دوسری جگہ پر لکھتا ہے سیم بک نبی صلی اللہ آف دا پروفیت صلی اللہ علیہ وسلم, وسلم, وسلم. جھوٹنی یار کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں آپ کے پاس یہ کتاب ہے آپ کس سبب یہ کہہ اگر آپ کے پاس یہ کتاب ہے آپ یہ پڑھیں ابھی عربی کی عبارت پر کے ہم جھوٹ نہیں بول رہے بھائی جان یا آپ چیک کریں حوالہ غلط ہو تو آپ کو منہ دوں گا ٹھیک حوالہ غلط ہو تو آپ کو منہ مانگا انعام دوں گا نہیں میں نے کوئی چیز مسکوٹ کوٹ نہیں کیا آپ پہلے بتائیں آپ کے پاس یہ کتاب ہے یا نہیں ہے اتقاط و المستقیم آپ کے پاس ہے یا نہیں ہے یہ بتائیں مجھے اگر ہے آپ یہ باب نکالیں اور آپ پڑھیں دوسری بات حافظ بن کسی کہتے ہیں در واز وانس اے کنگ کولڈ ابو سعید ملک المظفر اے مان آف گڈ ڈیڈ انز کنگڈم ویری سو لاک آف واٹر ہی ووڈ بلڈ اے ویل ہی آلسو اسٹابلش مینی اسلامک سینٹر ایوری ایئر ہی وڈ اسپینڈ ہاف اے ملین دن آر گیدرنگ آف دا پیپل ٹو سیلیبریٹ آف دروفی صلی اللہ علیہ وسلم دریک جلد نمبر تھرٹین اسٹوری آف کنگ آف ابو سعید پر میں دوسری بات آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ نے پہلے بتانا ہے کہ ابن عبد الوہاب نجد نے اپنی کتاب ال توحید کے اندر ان سیکشن اس کے اندر کیوں لکھا ہوا ہے جو ضعیف حدیث ہے موضوع حدیث ہے, جھوٹی حدیث ہے اس کے بنیاد حضرت عدم علیہ سلاۃ وسلم کو کیوں کہا اس کا پہلے آپ جواب دیں گے پھر ہم مولد کے بارے بات کریں گے اور اتقاد و سرات المستقیم اگر آپ کے پاس ہے تو آپ کے پاس وہ المصطفیٰ ڈاٹ کام پر غالباً مل جائے گی کتاب عربی مجھ کو بھی دینا اور ہم پڑیں گے اور ہم دیکھیں گے کس کا حوالہ صحیح ہے اور کس کا حوالہ غلط ہے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا اور کس نے مس کوٹ کیا اور کس نے مس کوٹ نہیں کیا اس پر بھی بحث چلے گی تو اولڈ میموری تو یاد رکھنا آپ نے اس پر بات پر کرنی ہے کہ یہ حدیث جو ہے اس نے کس سبب بیان کی ہوئی ہے تو میں مائک فری کرتا ہوں ان اولڈ میموری کے لیے السلام علیکم و اللہ و و بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا اسپیکٹیٹر بھائی آپ کا آئس مین بھائی آپ نے بڑی اچھی باتیں کی اور جو حوالے دیے آپ نے عبد الوہاب صاحب کا حوالے دیے ان کی بکس کے حوالے دیے تو میں تھوڑا سا کچھ مطلب کہنا چاہوں گا اس حوالے سے کیونکہ میں کوئی سلفی نہیں ہوں نہ ہی میں کسی مطلب اس کو فرقے کو اس... یہ کرتا ہوں آ, میرا تعلق جماعت اسلامی سے ہے اور ہم تمام سب لوگوں کو مسلمان مانتے توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے وہ ایک سجدہ علامہ اقبال پیرو مرشد علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں. وہ ایک سجدہ جسے تو گناہ سمجھتا ہے دیتا ہے آدمی کو ہزار سجدوں سے نجات اسپیکٹر بھائی نے بھی لکھا کہ آپ اس بارے میں کچھ بتائیں گے کہ صحابہ میں سے کنہوں نے میلاد شریف کو منایا میں یہ نہیں کہتا کہ اس کا منانا غلط یا اس کا نہ منانا بالکل صحیح لیکن اس بارے میں ایک سوال میں پوچھنا چاہ رہا ہوں تو اس بارے میں بھی آپ بتائیے گا کہ صاحب صاحب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحبہ میں سے صحابہ رضوان اللہ اجمعین میں سے کنہوں نے یہ منایا طبین میں سے کنہوں نے یہ منایا اور اس کے بعد یہ پھر کیوں شروع ہوا اگر اس کے بعد شروع ہوا ہے اور جو آپ نے ان کے حوالے سے عبد الوہاب صاحب کے حوالے سے باتیں کی ہیں وہ انسپیکٹریٹر آ کر جواب دیں گے میں مائک فری کروں میں تو صرف ایک یہ سوال پوچھنا چاہ رہا تھا انہوں نے لکھا بھی صاحب نے اس کا جواب پتہ نہیں کیوں نہیں دیا جناب اسپیکٹریٹر صاحب میں آپ کے لیے مائک فری کر رہا ہوں جی شکریہ بھائی وائس مین صاحب میں تو آپ کو جانتے ہی نہیں تو آپ نے پہلی ملاقات میں اتنے فری ہو گئے ہیں کہ مجھ سے آپ نے کہہ دیا کہ فلاں فلاں فلاں فلاں سبحان جواب دو گے تو میں بات کروں گا اس کا مطلب ہے آپ صرف کسی ایک بات پر بات کرنی چاہتے ہیں ادھر میں نے جو ہینڈ ریز کیا تھا خرینا جٹ نے کہا تھا کہ سورہ ملیوں کی آیت کا حوالہ دیتے ہوئے حضرت عیسیٰ کی پیدائش کو اللہ تعالی نے ایک مبارک موقع مبارک دن قرار دیا اور جس دن ان کو اٹھایا جائے گا اس دن کو مبارک قرار دیا تو اسے کون انکار کرتا ہے کھڑی نہ جاٹ بھائی لیکن کیا حضرت عیسیٰ اس دن کو منایا کرتے تھے کیا حضرت عیسیٰ خود اس دن کو منایا کرتے تھے اور کیا ان کے بعد رسول اللہ نے اس دن کو منایا کیا رسول اللہ نے اپنی اپنی جو پیدائش کا دن ہے یہ تو آپ ان کی وفات کا دن منا رہے ہیں جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو اس کو بارہ وفات کہتے تھے اس کو عید ملاد النبی نہیں کہتے تھے اس کو بارہ وفات کہتے تھے اور بارہ بارہ ربی الاول کو تو ان کی وفات ہوئی ہے یہ تو ان کی وفات کا دن آپ منا رہے ہیں تو یہ ان کی پیدائش کا دن جو ہے وہ معتبر روایات کے مطابق نو, نو ربی الاول ہے تو خرینا جات بھائی آپ نے کوئی مثال نہیں دی مجھے کہ کیا رسول اللہ نے حضرت عیسیٰ کا پیدائش کا دن منایا تھا کیا انہوں نے اپنی پیدائش کا دن منایا تھا کیا حضرت عیسیٰ نے اپنا دن منایا تھا اور لوگوں کو منانے کی تلقین کی تھی تو یہ تو وہی آپ کر رہے ہیں جو عیسائی کرتے ہیں حضرت عیسیٰ کی پیدائش ایک رکھی ہے پچیس دسمبر جو کہ پتہ نہیں ہے بھی کہ نہیں ہے اور اسی طرح آپ نے بارہ عید میلاد النبی جو ہے وہ آآ آآ بارہ ربیع الاقول کو رسول اللہ کی پیدائش کا دن رکھا ہوا حالانکہ وہ نہیں ہے تو اس کو آپ نے عید کے طور پر منانا شروع کر دیا ہے عیسائی بھی اس دن کو عید کے طور پر مناتے آپ نے بھی لوگوں کے دیکھا دیکھی وہ نے پنجابی میں کہتے شریک دا منہ لال ویک کے اپنا چپیڑا مار کے کر لیا آپ نے تو یہ بات ہے یہ بھائی باقی بھائی آیوسمین صاحب مجھے نہیں پتا ابن تیمیہ کی کون سی کتاب ہے اور ان کا نام محمد ہے تو ان کو محمد کے نام سے جس بندے کا جو نام ہو اس نام سے بلایا جاتا ہے ان کا نام ہے محمد بن عبد الوہاب امام محمد بن عبد الوہاب لیکن اس کے پاس بھی شریعت بنانے کا اختیار نہیں ہے ٹھیک ہے نا ان کے پاس بھی شریعت بنانے کا اختیار نہ ہی ابن تینیا کے پاس ہے شریعت بنانے کا اختیار اور نہ ہی محمد بن عبد الوہاب کے پاس ہے یہ بات ہے تو آ جائیں کھڑی نجات بھائی میں امید ہے کہ میں نے آپ کی بات کا جواب دے دیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مقفرات و اجمعین بری افسوس کی بات ہے یار آپ نے میرے ایک سوال کا جواب ہی نہیں دیا کوئی بات نہیں تو آپ مولد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کرسٹین کی طرف کہہ رہے ہیں ابن کثیر اور ابن تہمیہ کہہ رہے ہیں جو میں نے روایت دیں کہ کرسچین کے مقابلے میں آپ میلاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جائز ہے تو میں آپ پر سوال کر رہا ہوں کہ اگر ابرتحمیہ کی کتاب سے یہ ثابت ہو گئے جو عبارت میں نے کہا کیا کہ آپ فتویٰ کفر اس پر لگائیں گے اور میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں آل میموری بائی آپ نے پوچھا کیونکہ آپ جماعت اسلامی سے تلاقات رکھتے ہیں میرے اندازے سے جماعت اسلامی حنف ہیں اجماع اور قیاس کو بھی مانتے ہیں یا نہیں مانتے اس پر ذرا مجھ کو بتا دینا اگر آپ مانتے ہیں تو بتائیں ٹھیک آپ فتح شامی کو دیکھو فتح شامی کے اندر ٹھیک ہے شامی کے اندر لکھا ہوا ہے مول نبی صلی اللہ وسلم جائزک دیکھ لیں اور حناف کی دوسری کتابوں کے اندر بھی روایت ملتی ہیں متلز مطلب صحابہ کرام کی مولد کے بارے مگر یہ مسئلہ یہ نہیں مولد کا مسئلہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں اگر ہم یہ کہیں کہ جو صحابہ نے کیا وہی وہ ہم کریں گے اس کے علاوہ ہم نہیں کریں گے تو میں یہ سوال پیش کرتا ہوں سعودی عرب کے اندر ایک مخصوص دن بنا ہوا ہے جس کو نیشنل دن کہتے ہیں سیلیبریٹ کیا جاتا ہے کیوں نہیں کوئی آدمی اس پر فتوی کو فر کیوں نہیں لگا رہا پاکستان کے اندر یوم پاکستان منایا جاتا ہے اس پر کیوں نہیں فتوا کفر لگا رہے اس کو بدت کیوں نہیں کہہ رہے انٹرنیٹ کو جو ہم اس وقت استعمال کر رہے ہیں دین کی تبلیغ کر رہے ہیں کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ انٹرنیٹ کو استعمال کیا یہ میرا سوال ہے بیدت